اور اس سننی والے اپن انکھیں نہ پھیلا اس کی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو برتنے کے لیے دی ہے جتن دینا کی تازگی کے ہم انہیں اس کے سبب فتنہ میں ڈالے اور تیرے رب کا رسک سب سے اچھا اور سب سے دیر پا ہے